الجاس شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ہاں میم یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے بے شک آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے اور تمہارے بنانے میں اور ان حیوانات میں جو اس نے زمین میں پھیلا رکھے ہیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں اور رات اور دن کے آنے جانے میں اور اس رسک میں جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا پھر اس سے زمین کو زندہ کر دیا اس کے مر جانے کے بعد اور ہواؤں کی گردش میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کو ہم حق کے ساتھ تمہیں سنا رہے ہیں پھر اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کون سی بات ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے خرابی ہے ہر شخص کے لیے جو جھوٹا ہو جو خدا کی آیتوں کو سنتا ہے جبکہ وہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں پھر وہ تکبر کے ساتھ اڑا رہتا ہے گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں بس تم اس کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو اور جب وہ ہماری آیتوں میں سے کسی چیز کی خبر پاتا ہے تو وہ اس کو مذاق بنا لیتا ہے ایسے لوگوں کے لیے ضلعت کا عذاب ہے ان کے آگے جہنم ہے اور جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے کچھ کام آنے والا نہیں اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کا بنایا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے یہ ہدایت ہے اور جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سختی کا دردناک عذاب ہے اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو اور اس نے آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا سب کو اپنی طرف سے بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں ایمان والوں سے کہو کہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو خدا کے دنوں کی امید نہیں رکھتے تاکہ اللہ ایک قوم کو اس کی کمائی کا بدلا دے جو شخص نیک عمل کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کے لیے ہے اور جس شخص نے برا کیا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبوت دی اور ان کو پاکیزہ رزق عطا کیا اور ہم نے ان کو دنیا والوں پر فضیلت بخشی اور ہم نے ان کو دین کے بارے میں کھلی کھلی دلیلیں دیں پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا آپس کی ضد کی وجہ سے بے شک تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا ان چیزوں کے بارے میں جن میں وہ باہم اختلاف کرتے تھے پھر ہم نے تم کو دین کے ایک واضح طریقے پر قائم کیا بس تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہی ہیں اور ڈرنے والوں کا ساتھی اللہ ہے یہ لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین کریں کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کی مانند کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا ان سب کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے اس کے علم کے باوجود اس کو گمراہی میں ڈال دیا اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا بس ایسے شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے اس کے بعد کہ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا ہو کیا تم دھیان نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی اور زندگی نہیں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم کو صرف زمانے کی گردش ہلاک کرتی ہے اور ان کو اس باپ میں کوئی علم نہیں وہ محض گمان کی بنا پر ایسا کہتے ہیں اور جب ان کو ہماری کھلی کھلی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لاؤ اگر تم سچے ہو کہو کہ اللہ ہی تم کو زندہ کرتا ہے پھر وہ تم کو مارتا ہے پھر وہ قیامت کے دن تم کو جمع کرے گا اس میں کوئی شک نہیں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے اور تم دیکھو گے کہ ہر گروہ گھٹنوں کے بل گر پڑے گا ہر کرو اپنے دامائے امال کی طرف بلایا جائے گا آج تم کو اس عمل کا بدلا دیا جائے گا جو تم کر رہے تھے یہ ہمارا دفتر ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک گواہی دے رہا ہے ہم لکھواتے جا رہے تھے جو کچھ تم کرتے تھے پس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا یہی کھلی ہوئی کامیابی ہے اور جنہوں نے انکار کیا کہ تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں بس تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں اور ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں اور ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ چیز ان کو گھیر لے گی جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے اور کہا جائے گا کہ آج ہم تم کو بھلا دیں گے جس طرح تم نے اپنے اس دن کے آنے کو بھلائے رکھا اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں یہ اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں رکھا بس آج وہ اس سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کا عذر قبول کیا جائے گا پس ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا رب ہے تمام عالم کا اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے